الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فی قروب آیت نمبر 6 سے سات دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا حال بیان فرمایا آگے منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے یہ ذہن میں رہے مکہ مکرمہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا مکہ میں کوئی بھی منافق نہیں جو کافر تھا خالص کافر تھا جو مومن تھا خالص مومن تھا نفاق کا وجود وہاں نہیں تھا منافق جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں آ کر کے پیدا ہوئے کریمہ علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے گروہ تیار کیا انہیں کہا کہ انہوں میں بھی دو گروہ تھے منافقوں میں بھی ایک گروہ وہ تھا جو صبح صبح اسلام لاتا اور شام کے وقت اسلام کا انکار کر دیتا تاکہ لوگوں کو اسلام سے باغی کیا جا سکے لوگوں کو بتایا جا سکے اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی اسلام کو اچھا مذہب ہوتا تو ہم مسلمان رہتے دیکھو ہم نے تو اسلام چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا گروہ وہ تھا جو مستقل طور پر منافع کی رہے انہوں نے اپنے آپ کو شروع دن سے لے کر آخر تک اپنے آپ کو منافق ہی رکھا وہ اسلام کی طرف ایک دن بھی مائل نہیں ہوئے اب منافق جو ہے یہ نفاق بندے میں دو وجہ سے آتا ہے یا تو بوز کی وجہ سے یا پھر لالچ کی وجہ سے بوز دلی اس لیے بندے میں پیدا ہوتی ہے کہ جب دو جماعتوں کا آپ سے ٹکراؤ ہو جائے حق اور باطل کی جماعت منافق جو ہے وہ نہ حق کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے نہ باطل کے ساتھ کھول کے کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بزدل ہوتا ہے منافق وہ یہ کہتے ہے کہ کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہوگا تو دوسرے کے دشمنی وقت میں مول لینی پڑنی ہے کون بندہ کسی کے اوکھلی میں سر پھسایا اپنا کیوں کسی کی دشمنی مول لے ایسے بندہ اپنا سکون برباد کرے تو اس لیے ہم جو ہے وہ دونوں طرف سے ملا کر کے رکھتے ہیں دونوں طرف سلام دعا بنا کر رکھتے ہیں جس کے جس پر بھی کوئی آفت آ پڑی ہم اسے چھوڑ دیں گے دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے مدینہ منورہ کے اندر منافقین کا حال بھی یہی تھا وہ یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام اگر فتح یاب ہوئے تو ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے اگر یہود نصارہ اور مشرقین جو ہیں وہ فتح یاب ہوئے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر منافقین یہ جو ذلیل تھے پوری دنیا کائنات کے سب سے بڑے ازل تھے انہوں نے نعوذ باللہ بن ایک مدینہ منورہ کے اندر رہ کر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ساتھ باز کی اور عاقل صحت شام پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے تیار کیا اور پھر جناب انہوں نے مشرقین کے ساتھ ساتھ باز کی عبداللہ بن ابئی جو ہے ہر موقع پر جب بھی عاقلِ جہاد کے لیے روانہ ہونے لگتے راستے سے واپس آ جاتا راستے سے واپس آ جاتا لوگوں کو بھی ساتھ لے آتا کہتا ہوں یہ جی چلے جی یہ تو میں آکل تبوک پر روانہ ہونے لگے نا جی ساتھ چلا تھا کچھ سفر گیا وہاں جا کے کھڑا ہو کے یہ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ رومی جو ہے نا صحابہ کہنے لگا انہیں وہاں پہ باندھ کے پہاڑوں میں پھینک دیا جی میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے یہ مزاق سمجھ رہے ہیں رومیوں کے ساتھ ٹکرانا ان کے ساتھ لڑنا یہ مخول سمجھ رہے ہیں نوز بن ذالق پیاروں مہترم بھائیو جس طرح کر کے اس منافق نے اس وقت اہل اسلام میں بزدلی پھیلانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے ہاتھ وہی چڑے تھے جو منافقی تھے مومن نہیں تھے آقا علیہ السلام عود جانے لگے تو بھی یہ بندے واپس لے کے آگیا تین سو سے زائد بندے واپس لے آیا تھا عود جاتے ہوئے تو بتائیں مدینہ سے عود کا فاصلہ ہے ہی کتنا یعنی اتنا سفر بھی نہیں کر سکا عبداللہ بن بائی منافق جو ہے لیکن کیا ہوا و رسوا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا خجل کیا ایک اور موقع پر آ سے السد السلام جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو یہ بھی ساتھ گیا جی وہاں سے واپسی پر جو ہے یہ نوز باللہ کہنے لگا کہ ہم عزت والے ہیں سب سے زیادہ عزت والے ہیں ہم سب سے زیادہ جو ذہیل ہیں ان کو مدینے سے نکال دیں گے نوز باللہ اس کا اشارہ رسول علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کی طرف تھا <تصح> یہ انہیں کہنے لگا کہ ہم انہیں وہاں سے نکال دیں گے مدینے سے آقل سام مدینہ پہنچ گئے آقل سام کو یہ اطلاع ملی تو عبداللہ بن منافق جو ہے نا اس کا سگا بیٹا وہ رسول علیہ کا میں نے یہ بات کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا حضور اجازت ہو تو ابے کو کچھ کہہ لو ابا تو ابا ہے پھر نا نا نا آقل سام سے پوچھا نہیں ہے سیدھے گئے وہاں جہاں پہ بھی عبداللہ بن ابئی ملا نا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہیں پکڑ کے اسے زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے میں یہیں پر پڑے پڑے کہ اپنے آپ کو میں بڑا کائنات کا ذلیل ہوں اور یہ کہ سب سے زیادہ عزت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق نے یہ کہا تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑا اب کیا ظاہر ہوتا ہے اس بات سے جب یہ بات حضور کو پتہ چلی نا آکل شام حضرت عبداللہ پر بڑے خوش ہوئے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تیرا باپ تھا تو نے اپنے ابے کے ساتھ یہ کر دیا نہ آکل سا تو شام ان کی اس بات کو ان کے عمل کی تحسین فرما کر بتایا میں جب بھی میری عزت و ناموس کی بات آئے گی نہ پھر کوئی ماما دیکھا جائے گا نہ کوئی چاچا دیکھا جائے گا نہ پھپھا نہ ابا دیکھا جائے گا کسی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا پھر یہ دیکھا جائے گا مالک مجھ سے چاہتا کیا ہے بس تو پیار محترم نفاق جو ہے یا تو بز دلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بندہ جو ہے وہ نہ حق کے ساتھ ہو سکتا ہے اور نہ باطل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے وہ بہن بہن رہتا ہے اور یا پھر لالچ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نفاق بندہ لالچی ہوتا ہے دو جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ دونوں سے لیتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ ادھر سے بھی مل جائے ادھر سے بھی مل جائے یمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع بندے کی جو مثال بیان کی ہے نا میں کہتا ہوں قسم خدا کی ایسی مثال پوری کائنات میں دی ہی نہیں جا سکتی ایسی مثال حضور نے دی ہے اب میں آپ کے سامنے آکل اسد السلام کی دی ہوئی مثال بیان کرنے لگا ہوں. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی وہ ایسی بات کر دی آپ نے میں نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کی یہ بات امام المبیا نے فرمائی ہے میں WOW اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کریما کا سات نے شاہ فرمایا ماسل کہ منافے کی مثال اس بکری جیسی ہے بکری کا جب جی چاہ رہا بکرے کا اسے کیا کہتے ہیں بہار آئی ہوئی ہے اس پر بکری اٹھ ہوئی ہے یہ کوئی بھی لفظ اس طرح کا بولتے ہیں رسول علیہ وسلم نے شاہ فرمایا منافع کی مثال اس بکری جیسی ہے جو اٹھ ہوئی ہو جس کو بکرے کی طلب ہو فرمایا رسول اللہ علیہ نے دو ریوڑ جا رہے ہوں وہ کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی بکرا ڈھونڈنے کے لیے وہ کہے گی کہ شہت پوری ہونی چاہیے اور کچھ ہوتا ہے ہو جائے مجھے نہیں کسی چیز سے غرض بس میری تمنا پوری ہونی چاہیے بس رسول اللہ علیہ السلام نے یہ منافق بندے کی مثال ہے بتائیں یار اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے میں کہ جس پر بہار آئی ہوئی ہے ہو بکرے پر بکرے کی بہار آئی ہے اور بکرے کی طلب ہے اسے رسول اللہ السلام میں منافع منافق مثال ایسی ہے مطلب کیا ہے پہ می کی جس طرح بکری اپنی شوبت پوری کرنے کے لیے کبھی اس ریبڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریبڑ میں جاتی ہے کریمہ کلام منافق جو ہے اسے بھی صرف اپنی خواہش اپنی شوت سے غرض ہوتی ہے اسے نہ دین سے غرض ہے نہ اسلام سے غرض ہے نہ رسول اللہ السلام کی عزت و ناموز سے غرض ہے نہ رفت بارک و تعالیٰ کی توحید کے ناموز سے غرض ہے اسے صرف غرض ہے پوری کائنات کے تو صرف یہی ہے کہ اس کی شہادت پوری ہونی چاہیے وہ کبھی کافروں کے جھولی میں بیٹھے گا اور کبھی جناب مسلمانوں کے جھولی میں بیٹھے گا وہ کبھی یہود و نصارا کی جھولی میں جا کے بیٹھے گا کبھی کسی اور کی گود میں بیٹھے گا یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اب اپ بتائیں یار منافقوں کے مثال ایسے ہے یا نہیں ہیں جی, جی. رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو تو یہ جناب کیا کریں گے یہ یہود و نصارا کو جا کہیں گے ہم نے آپ کے کہنے پر ہم نے آپ کی منشا پر ہمارے ہی ملک کے اندر جو رسول اللہ سام کی عزت ناموس کی بات کرنے والے تھے ہم نے انہیں اٹھا اٹھا کے جیلوں میں پھینکا ہے ہم نے بوڑھے عالم شہید کر دیے ہم نے جی وہ 87 سال کے بزرگ سے مفتی یوسف سلطانی صاحب رحمۃ اللہ انہیں جیل میں رکھ کے شہید کر دیا گیا۔ ایک مورنا مفتی منیر احمد نعیمی مفتی منیر احمد صاحب تھے وہ شیخ الحدیث سے جامعہ کے انہیں جناب جب لے کے جانے لگے نا پکڑ کے انہیں شوگر تھی بیمار تھے ان کا پاؤں سلنسر پر آ گیا۔ پاؤں اٹھا نہیں دیا گیا۔ انہیں سلنسر پر ہی رہا پاؤں ان کا جیل جانے تک ایسے لے کر گئے انہیں تھانے لے گئے بہرحال اسی حالت کے اندر ان کی ٹانگ بھی کٹی جی پھر انہیں علاج کی بھی جانچ نہیں دی گئی ایسے وہیں پہ شہید ہو گئے بتائیں بھائی تو ان کا حال اچھا یہ کافروں کو دکھانے کے لیے ہے ہم نے ان کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ بندے جیلوں میں ڈال دیے سیدات سیدا جو خواتین تھی مائی صاحبہ ان کی جناب پردے کا خیال رکھا گیا ان کے گھروں کے اندر گھسے اور ماں کی داڑیاں نوچی انہوں نے اور جب بات آئی اسلام کو دکھانے کی تو تصویر بھی پڑنے لگے پھر ننگے پاؤں جناب مدینہ شریف بھی جانے لگے لوگوں کو دکھانے کے لیے شب بھر میں پی اور صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی ایسے منافقین کا یہ ٹولہ ہے تصویر بھی پھیر رہے ہیں رسول اللہ پر درود بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ رویہ بھی اختیار کر رہے ہیں یہ علیہ پر یہ ظلم بھی کر رہے ہیں بتائیں بھائی ہے منافق یا نہیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ذرا واضح کرتا ہوں میرے پاس دو تفسیریں موت مر ترین تصویریں یہ ایک تفسیر تفصیر نعیمی ہے تفسیر نعیمی یہ وہ تفسیر ہے مفتی احمد یار خان نئی رائے محلہ مدینہ شریف میں تو انہوں نے وہاں درخواست دی کہ میرے دن اور بڑھائے جائیں میں حضور کے شہر میں زیادہ رہنا چاہتا ہوں ممبئی انڈیا کا ایک شہر ہے وہاں پہ وہاں کے حاجی صاحب تھے انہیں خواب میں حضور فرما رہے ہیں اب بتائیں جی کام کون کر رہا ہے خان نیمی. تفسیر یہ لکھ رہے ہیں اور خواب میں آ کر اسلام کسے کہہ رہے ہیں ممبئی کے بندے کو سمارا، سمارا، جن سے کام لیا جا رہا ہے سیدھے ان کو نہیں فرما رہا ہے کسی اور کو فرمایا اسے ثابت کیا ہوتا ہے معشوق جو ہوتے ہیں نا محبوب جو ہوتے ہیں وہ بھی تڑ پاتے ہیں اللہ اکبر تو آکل اسعد السلام نے انہیں خواب میں فرمایا اسے کہو کہ اپنی تاریخ نہ بڑھوائے زیادہ دن یہاں نہ رہے واپس جائے پاکستان وہاں جا کے تفسیریں نہیں ہوئی لکھے وہاں قرآن پا تفسیر لکھے بتائیں بھائی یہ ایسی تفسیر ہے یہ دکھائیں جی یہاں پہ منافقین کی اقسام بیان کرتے ہوئے یہ تفسیر نہیں اس کی پہلی جلد ہے سفر نمبر ایک ہے یار آپ میں سے ہر بندہ یہ غور کرے کہ مفتی صاحب کیا لکھ رہے ہیں یہ بندہ معتمر ترین اور مستند ترین بندہ یار یہ بندہ رسول علیہ سعد کی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ سبحان ہے خدر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی سبحان تھی اللہ بتائیں بھائی سمجھ آئے نا مسئلہ یہ وہ بندہ تھا یار جب کسی ولی کے دربار پہ جاتا تھا تو ولی باہر نکل کے ملنے کے لیے آ جاتا تھا ایسا بندہ تھے مفتی نیم رحم اللہ فرماتے ہیں منافقین کی تین چار قسمیں جی تیسری قسم یہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ زبان سے اسلام کا اقرار بھی کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو اللہ اکبر مومن بن گیا نا زبان سے کرارو دل میں تصدیق ہو زبان سے کہے کہ اللہ ایک ہے دل اور زبان سے کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں یہ زبان سے کہے اور فرمایا کہ خدا تبارک و تعالیٰ ایک ہے تو اس کی سچی ہے جی اس کی الوح سچی سارا کچھ مانے اچھا زبان سے اقرار ہو دل میں تصدیق ہو فرمایا مگر دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیا کے نفے کو ایمان سے بھی پہلے جانتا ہو دنیا کا نفع ایمان سے مقدم جانتا ہو دنیا کا نفع اس کے نزدیک پہلے ہو اسلام کے نفے سے, سے دین سے پہلے ہو دنیا کا نفع آگے کیا فرمایا فرمایا کہ دنیا کے لیے اسلام کے مجاہدین کا مقابلہ بھی کرے اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کا مذاق اڑانے اڑانا بھی اس کے نزدیک مشکل نہ ہو اہل اسلام کے لشکر جو ہیں مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے ان پر گولی چلانے کے لیے تیار ہو جائے ان کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو جائے جیلوں میں پھینک کر میرے استاد تھے انہیں انہوں نے جیل میں رکھا دو مہینے تک پورے پولیس والوں نے تو کیا کرتے تھے ان کا پچھلا حصہ جو انہوں نے کہتے پیچھے کرو دروازے کی طرف جنگلے والا دروازہ ہوتا کو معلوم ہے پیچھے کر کے ان کی پشت پر یہ بیٹھنے والی جگہ پر انجیکشن لگاتے تھے اور اگر کوئی اس طرح بھی کر دیتے تھوڑا سا کام بھی جاتا تو گندی گندی ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے دو مہینے تک کہتے ہیں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا ہمیں انجیکشن لگایا گیا ایسے ٹی لگا دیتے تھے یہ وہ کا حال کیا اور ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے لیے دیتے تھے تنخواہ کا مسئلہ تھا نا پیسے کا مسئلہ تھا یہ دیکھیں آگے ہمایا کہ دنیا کی خاطر اہل اسلام کے لشکر کا مقابلہ کرنے لگے اور آہل اسلام کی بربادی اور دین کی مذمت کے ندی کچھ مشکل نہ ہو جو کچھ کافر چاہے اسے پیسے دے کر اس سے کروا دے چاہے اس میں اسلام کا نفع ہو یا نقصان ہو بتائیں بھائی نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کے سارے پیسے کا مسئلہ رکھ دینا پولیس والوں سے لے کر اوپر تک جس کے جتنے مرضی پھول لگے ہوں سارے کے سارے اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے یا نہیں کرتے یا بتائیں یار اس وہاں بیٹھے کافر نے کہا کہ سوشل ڈسٹینس کو مسئلوں سے لوگوں کو نکال دو یہ ٹی وی میڈیا سے لے کر نیچے پولیس والوں تک سب نے مساجد کو زلیل کیا کیا نہیں کیا نقصان کیے یا نہیں کیا مساجد کا بشاعت بشاعت بشاعت تو پھر بتائیں مفتی فرما رہے ہیں کہ زبان سے اقرار ہو رب ایک ہے اور دل میں تصدیق ہو کہ رب ایک ہے زبان سے اقرار ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے دل میں تصدیق ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا قیدا سچا ہے پھر بھی وہ بندہ کافر کیوں دیکھیں جی ہم ہیں یہ تینوں قسم کے لوگ سخت قسم کے کافر ہیں چاہے زبان سے کلمہ پڑھے اپنے آپ کو عاشق رسولی کیوں نہ کہے چاہے اس کے گھر میں خلاف کعبہ کا ٹکڑا کیوں نہ پڑھاؤ چاہے اس کے گھر جنت بکی کا مسلح کیوں نہ پڑا ہو چاہے ہاتھ میں آقا یہ میں نے نہیں لکھی میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں اور بندہ کہتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں کوائے کھڑا ہو کے یہی پڑھ دے بارت اردو بھارتی نہیں ہے کتاب یہ بتائیں بھائی جس کو بھی دیکھو وہ جی ہم بھی آشے کے رسول ہیں لیکن آپ کو پتا نہ پھر مسئلہ ہے ختم نبوت پر جا کر ڈاکہ پڑا تھا میں حقیقت والی بات ہے آج بھی ٹی وی پر ان کی جو باس ہوئی تھی وہ آج بھی موجود ہے انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر دوسرے پہ الزام لگائے کہ ختم نبوت کا جب مسئلہ بنا تھا تو اس وقت تم نے اتنے کروڑ لیے تھے تم نے اتنے کروڑ لیے تھے اتنے اتنے کروڑ لے کر یار بندہ کلمہ پڑنے والا رسول لگتا کے ختم کے کلمہ پڑنے والوں رسول علیہ السلام کا اور ناموس علی سالت پر جناب ڈاکہ پڑ جائے آک اسلام کی ناموس کا مسئلہ بن جائے تو پھر بھی جناب لوگوں سے پیسے لے کر اہل اسلام کو جیلوں میں ڈالتا رہے مومن ہے وہ بولو نا یار پڑھ کے نا مولوی جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حجروں کے اندر یہ دکھائیں جی یہ تفسیر حقانی مولانا عبدالحق حقانی حکانی اللہ آپ ہند کے ہیں آپ بیان فرماتے ہیں جیما کے شیوم تیسری قسم یہ کہ دل میں تو تصدیق ہو مگر کامل نہ ہو اور گناہوں اور دنیا کی محبت اور شہوت اس پر ایسی چڑھ جائے کہ یہ دنیا کے نفع کو ایمان پر بھی مقدم سمجھتا ہو دنیا کے چار پیسے اس کے نزدیک قیمتی ہوں لیکن رسول کا دین اس کے نزدیک قیمتی نہ ہو ایمان کیمپی نہ ہو تو دنیا کی خاطر اسلام کے لشکر کا مقابلہ کرے اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کی بیستی کرنے سے بھی باز نہ آئے دین کی حجب کرنے سے بھی باز نہ آئے ماتے اس کے نظیر کچھ کام مشکل نہ ہو میں یہ تینوں قسم کے لوگ سخت قسم کے کافر ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے یہ تفسیر حقانی ہے یہاں پہ مکتبہ لاہور کا یہیں سے تباہ ہوئی کتاب یہ والی اس کا پہلی جلد ہے اس کی صفحہ نمبر اس کا ستانوے ہے ستانوے باتیں میں نے موت ترین امت کے علماء جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو دیکھیں بھائی ربتبار گو نے یہاں پر اب ان کا حال آپ نے سن لیا بہار آئی ہوئی بکری والا یہود نے سارا سے بھی پیسے لے لیے اور آلیہ اسلام کے سامنے تصویر بھی لا لی آئل اسلام کو یہ باور کرا دیا کہ ہم تو بھائی عاشق رسول ہے ہم تو بھائی رسول علیہ السلام کے غلام ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں خدا کے بندوں میری بات سنگیو نہ صرف مسلمان بن کے سنا کرو کسی جماعت کے رکن یا کسی کے خوشامدی اور چاپلوسی بن کے نہیں کہ نہیں سمجھ کئی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی جی آپ نے ایسی بات میں نے کہا یار یہاں میرے پاس بیٹھے تو مسلمان بن کے سن جب میں مسلمان بن کے تو سنا رہا ہوں کسی جماعت کی حمایت لے کر دل میں رکھ کے نہیں صرف اور صرف اس لیے مجھے حمایت حیت رسول علیہ السلام کے دین کی ہے بس میرے دل میں تڑپ حید رسول علیہ علیہسلام کے دین کی بس کسی اور شہ کی نہیں ہے نہ ہم کسی جماعت کو مانتے نہ کسی لیڈر کو مانتے ہیں کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ یار مجھے فکر ہے آپ کے ایمان کی آپ کا ایمان بچ جائے اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کی توہین ہو گئی ہے تو آپ کا لیڈر اسلام کی قرآن کی شریعت کی توہین کرتا رہے پھر بھی آپ کو آپ کا لیڈر اچھا لگے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ مسلمان نہیں ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں پھر بلکہ مادت نہیں بنتی اس پر منہ پہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ بندہ مسلمان نہیں ہے جو بندہ جس بندے کو دین کے مقا... یہی ابھی سنا ہے نا آپ نے جس بندے کو دنیا کا نفع عزیز ہو ایمان عزیز نہ ہو وہ بندہ کون ہے سخت قسم کا کافر ہے وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اسی لیے ہو رہا ہے یہ عدالت جب کہنے لگی تھی کہ سود جو ہے منع کر دی جائے یہاں پہ پاکستان میں کاروبار بند کر دی جائے تو اس وقت آپ کے ہی ملک کے انتہائی موتبر ترین وزیراعظم نواز شریف نے کہا تھا نا, نا, نا سود بند نہ ہو اس نے جناب اسٹریلیا تھا معلوم ہے آپ کو تو جو سود اور جو منموہن سنگھ گزرا بڑے کتے کے منہ والا اس نے کہا تھا علماء سود کے معاملے میں نرمی پیدا کریں بتائیں, بتائیں ہاں کی بات پر جناب ایک بندے نے جناب ان کو چھوڑ دی ان کی جماعت ہی چھوڑ دی اس نے کہا کہ سارے جہان برباد ہو جائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں اور اس نے بھیجی کی اسمبلی پر پیارے محترم بھائیو آپ کو بھی مبارک ہو دن جو ان کی گت بنی ہے آپس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ جو بھاشن دیتے تھے جناب کیلے کی ریڈی والے اور کہتے تھے جی مولو نے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے پکڑ کے پولیس والوں کو ایسا پینٹر لگا تبیعت صاف کر دی ان کی آپ تو پولیس والے بھی نہیں بول رہے ڈبو چودھری پریس کانفرنس کر رہا ہے ٹی وی پر آ کر کتے والا منہ لے کر ہوا ہے کہیں مباری مباری دلوقتي نہیں دلوقتي ہوا کبھی بھی نہیں ہوگا دیکھنا ان کو سات قتل معاف ہے جو مرضی کرتے ہیں سب کچھ معاف ہے ان کو بہرحال یہ دیکھیں جی اللہ اتبار کو تارنے ارشا فرمایا جی آخر فما کے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو ایمان سے دو چیزوں پر لانے سے پورت نہیں ہوتا نا کہ نہیں سب کو, نا سب کو ماننا ضروری ہوتا نا سب کو ماننا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ذہن میں رہے دو چیزیں یہاں اس لیے بیان کی گئیں جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یار اے ٹو زیڈ کہتے نہیں کہتے اے ٹو زیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف پہلے والا بول دیا اور ایک آخری بول دیا مطلب کیا ہے سب کے سب شامل ہیں کہتے ہیں زید عمر بکر زید بکر امر جو بھی ہو مطلب یہ کہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں تو یہاں پر بھی ایک عقیدے کا پہلا عقیدہ عقائد اسلام کا پہلا عقیدہ توحید ہے اسے کہا اسے بیان کیا اور سب سے اخری عقیدہ جو ہے یہ اسلام کے اساس کے میں سے وہ عقیدہ اخرت ہے رب تبارک وتعالیٰ نے دونوں کو بیان کیا مدرب مطلب کیا ہے اس کا اس میں سارے عقائد شامل ہو گئے کوئی یہ نہ کہ کہ یہ دو عقیدے رکھ کے بندہ مومن ہو گیا نا نا نا رب تعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اللہ تعالی نے فرمایا بما هم مومنین وہ یہ کہیں گے ہم مومن ہیں اللہ فرمانا بما مومنی یہ مومن نہیں ہیں یہ مومن نہیں ہیں کلمہ پڑھتے پھرتے ہیں نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے ان کو دنیا کا نفع عزیز ہے ایمان عزیز نہیں ہے دنیا کا نفع نے عزیز ہے آگے دیکھیں جی رب تعالی نے فرمای یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسوں وما یشعرون ما کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور اہل ایمان یعنی صحابہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اپنے حساب سے اپنے عقل کے مطابق یہ چاہ رہے ہیں کوشش میں رب تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو صحابہ کو دھوکا دے رہے ہیں آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مان لیں ہم مسلمان ہیں ہم بھی آپ کا رسول کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم بھی الحمد للہ شیخ رسول ہیں یہ دعوی بھی بڑا عجیب ہے اہل ایمان کو نہیں کرنا پڑتا ہاں جی آپ نے کبھی کھڑے ہو کے ہے کسی کو ہم بھی الحمد للہ یہ کہتے وہی ہیں جو اسلام پہ حملہ بھی کرتے ہیں پھر اہل اسلام کی ہمدردی ادھر سے انگریز سے پیسے لے کر اہل اسلام کو گولیاں بھی مار دی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل اسلام کو یہ بھی کہنے لگے کہ ہم تو الحمدللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم تو بس مجبوری تھی یاد رکھا کہ مجبوری تو یزیدیوں کو بھی تھی بھی یہی کہتا ہیں امام حسین کو ہم آپ کے ساتھ دل ہمارا آپ کے ساتھ اڑکتا ہے پر کیا کریں تنخواہ جو دیتا ہے ہم نے تنخواہ دیکھنی ہے مجبوری ہے تلوار چلا دی امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے کو بھی شہید کر دیا جی آپ نے آپ کے بڑے بیٹے کو بھی شہید کر دیا انہوں نے بتائیں تنخواہ ایسی لانت ہوتی ہے بندے کو ایسا ڈبوتی ہے کہیں کہ نہیں رہنے دیتی پھر یہ رفتار کو شافر مایا یہ لوگ اپنے تئیں اللہ تبارک وہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا میں پتہ نہیں ہے یہ دھوکا اپنے آپ کو دے رہے ہیں انہیں شور تک نہیں ہے شعور نہیں ہے انہیں آج بھی جتنے لوگ اسلام پر حملے کرتے ہیں یا جو بھی حرکے کرتے ہیں اسلام کی کے مٹانے کو ہیں نہ موسر سالت کے مسئلے میں جناب دچ نوسی اور دیوسیت جو ہے ان کے اندر داخل ہو گئی ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکا دے رہے ہیں تو رب ربت مارکیٹ نے کیا فرمایا کیا مت لوگوں کے لیے میں کہ یہ رب تعلیٰ کو دھوکا نہیں دے رہے آلیہ ایمان کو دھوکا نہیں دے رہے یہ اپنے آپ جو और تکلیف اٹھتی ہے رقب ہے اور ان کے نہ ان کا علاج کوئی نہیں فضاد اللہ مرادا اللہ تبارک و تعالی ان کے مرض کو اور بڑھاتا جائے گا ان کا مرض اور بڑھے گا ان کا مرض بڑھے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیوں ہاں واراہ عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ عذاب کیوں تیار ہوا بیما کانو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور محبوب کے, محبوب کے صحابہ سے جھوٹ بولتے ہیں محبوب کے صحابہ سے جھوٹ بولتے ہیں انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہیں نہیں ساتھ اور یہ دعوے کرتے ہیں ہم الحمد للہ رسول یا شخر رسول ہیں نہیں ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے اور وجہ کیا ہے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ ان کا کون سے تھا ایمان کے معاملے میں جھوٹ باقی جھوٹ تو چھوٹے موٹے وہ مطلب تو بولتے رہتے ہیں لوگ لیکن یہ جھوٹ یہ کوئی عام جھوٹ نہیں تھا یہ اپنے ایمان کا اظہار کر کرنا جھوٹ بولتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ امام المبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوٹ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا